امید کی دیچ قتل کی فلف اتنا چاہتا فوت صد سیکھی کی اتنے کی ثواب کو آئند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فض کر فتن سلف عال سمام رہا اندن صلی اللہ علیہ وسلم جس ناسو ذکر لیو گانا امرد اتنی کنہ کارو اور صاحب او یا رسول اللہ ان ادرکت لا ان ادرکت نا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا دشتا صبح کو دے ان بہ ہسم کو مل قتل کافر استاس نفارا قتل ذ قلوان استاس مانا دارا کافر استاس لفارا قتل ذ قلوان سے استاس مت صمد درور سی کہ چون قلوانو پدی کہ غریب اجر ثواب دار کی مقصد دار ہے ان بے حسب کو قتل کافر اساس صرف اران پر وصول دار خلو کے قتل قل قران قال صحیح نفرات اخوانی قتلوا ما اورید قرونہ تقدریش پہ دی کہ نا دغے صدمہ چ تصور سے کہ صبر اللہ بتا گا جیسا سواب در کی امت ہاجی امت اُن مرحومت امت دو امت دا امت اجابت بھائی کا پھر دا ہندی اب المتی ایجابت چسلمان دی امت ہاضی امت امر امت دا امت نے قابل او مستعد او مستحق رحم لے سارے آذاب ان فن آخرت نصر فدی بان آذاب پاخرت کی طریق عرق مقصد دا دے یا پالب پا بانی گناہ فوج و سب جہنم جہن تجی خبرازی نصر فدی بان آزاب کی کے دا غالب سرا یا پذاب پا پاکرت بان فتبار تو دوام سراضاب فن بت دنیا, دنیا کے با عذاب راضی احمداد امال فوجسرا وہ آزاد آفت دنیا اور فتنا صاحب تو دنیا کی فتنی دی اس نے نظر دی اور قتل لے